اور آد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہ ہو تم تو بڑے مفتری بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے